الرحمن الحمۃ الرحمن محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام شاہ شاہ اور باقی تمام سب گوشت اور شامل سب کو خاران برادن سب کو, کو شام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوشری صدر اعظم چھ سو پچپن مبلک دو سو ستانوے ہیں. ہاں چھ سو پچپن دعوت شریف کا شروع سے ابھی تک کے درست کے تعداد ہے اور دو سو ستاون اولاد فتح کی عوراد فتح میں ہمارے سلے بس پسما میں سے اس میں اعظم نمبر ستارن یا کھارو کے ذیل میں گفتگو ہے القہار کے لغوی معنی و اس کے ظلمان توضیحات اس معنی مفہوم کے لحاظ سے کیا ہے وہ ایک بحثہ آپ لوگوں کو بلا رہا ہوں में سلسلے میں طالباً سات آٹھ کتابوں سے اس کی معنی نقل کیا تھا ابھی نو کتاب جو ہے آپ لوگوں کو کتاب سے نقل کر رہا ہوں کتاب آئین بندگی و نعائش فارسی اس کے اصل متن اصل عربی فی العربی کا خارسی تجمہ ہے اور دد علامہ فاض جو ان کے بیٹے کی کتاب ہے شاست کے استاد ہیں اور اس کے سبا نمبر پانچ سو چھپن پہ یہ توضیح لکھا ہے فرماتے ہیں القاہر وہ ذات ہے جو سرکش و نافرمان لوگوں پر غالب ہیں القاہر وہ ذات ہے جو سرکش اور نافرمان لوگوں پر غالب ہیں اور بندوں کو موت کے ذریعے مغلوب رکھتے ہیں ہاں اور بندوں کو موت کے ذریعے مغلوب رکھتے ہیں اپنے تحت تسلط رکھتے ہیں اور وہ ذات جس چیز کا ارادہ کرے اللہ کی ذات کوئی اس کے ارادے کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا اللہ تعالی جس چیز کے ارادہ کرے کوئی اس کے خلاف ورزی کا ارادہ نہیں کر سکتا کا کا انہوں نے یہ معنی کیا یعنی وہی ہوتا ہے جو اس کا ارادہ ہے نہ وہ ہوتا ہے نہ وہ ہوتا ہے جو بندہ ارادہ کرے وما شاہ اللہ شاہ یا شاء اللہ جو تم چاہ سکتے ہو چاہ سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہیں یعنی تم کچھ نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے جو چاہیں یعنی مماتا شاء اللہ ان تم کچھ نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہیں یہ اللہ کی قہاریت کا ظہور اس طرح ہوتا ہے جوابرا سرکش ناحرمان لوگوں پر اس کا ارادہ غالب ہے اس کا حکم غالب ہے اس کا فعل غالب ہوئے وہ جس کو زیر و زبر کرنا چاہیں ہاں کر سکتے ہیں پھر اون جیسے جو ہے عظیم لشکر کے مالک اللہ نے دریا میں غلط کر دیا جیسے خدائی دعویٰ کرنے والے پر اللہ نے ایک مچھر مسلط کیا اسی پہ اس کے سر پہ چپل مارتا رہا اس کا علاج یہی یہ ہوا کہ اس کے سر پہ چپل مارتے رہیں اور اسی تکلیف میں وہ مار گیا کیونکہ انہوں نے سرکشی کیا اللہ کے نبی کے ساتھ فرمانی کی تکبر غرور کیا تو غرور کے سر نیچا یہی ہوتا ہے اب یہ لوغی بعض جو مختلف کتابوں سے لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے جو بندہ کی اس کے خلاصہ ذکر کروں آپ لوگوں کو خلاصۂ باعث لوگی اس لوغوی بعض جو ہے اس لوغی بعض کے روشنی میں لوغی بھاس کی روشنی میں ہم اس نظر پر پہنچے کہ القحاب یعنی وہ ذات پاک جس کو اس کائنات عالم کے ہر شے پر مکمل غلبہ و تسلط ہے کائنات کے ہر شے پر یعنی مکمل غلبہ و تسلط ہے اسی کا ارادہ نافذ ہے اس کے ارادے کے مقابلے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا جبکہ وہ ذات باقی تمام موجودات عالم کے ارادوں میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے اور ان کو ناکام نامراد کر سکتا ہے انسان رات کو کچھ پلان ہی بناتا ہے صبح کچھ اور ہوتا ہے ہاں جی کوئی بندہ رات کو کسی قوم و ملت کی تباہی کا سوچتا ہے لیکن اللہ تعالی رات کو خود کو مختلف موت طاری کرتے ہیں اس کو نیشنب کر دیتے تو القہار کے معنی سے معلوم ہوا کہ اس کائنات کے تمام سرکش و نافرمان مخلوقات خواہ جنات سے ہوں جیسے ابلی سے لائن خواہ انسانوں میں سے جیسے شداد نمرود فروغ ابولاب اب جیل وغیرہ سب کو اللہ تعالیٰ تعلیٰ جو ہے تازامن قیامت تک عبرت کا نشانہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہاں جی ان سب کو اللہ تعالیٰ نے سب کو اللہ نے تادام قامد تک عبرت کے نشانے بنا دیا اور سب کو نیست و نابود کیا او و عاد و سمود فرون وغیرہ پر جب اللہ کا کھا نازل ہوا کوئی باغ نہ سکا کوئی باغ نہ سکا سب کو نابود کیا ہاں جی جن کو محمد اللہ نے پتھروں کے بارش برسایا کوئی باغ گیا اس کے پیچھے بھی پتھر آیا اور اس کو اوکے سے سراخ نہیں چھپا ادھر بھی جو ہے اس کو نابود کیا کسی کو اللہ تیز بارشوں کے ذریعے کسی پر بجلی گرا کر کسی کو خوف خوفناک آواز کے ذریعے کسی کو دریا میں غرق کر کے کسی پر ابابل پرندے بیچ بیچ کر جی نیش و نابوز کیا اللہ تعالیٰ نے جیسے ابرہ کے لشکر کو اللہ نے ابابل پرندہ بیچ کر نیش و نابو کیا لہٰذا اس بات سے بلا شک شبہ بلا شک و شبہ ہاں جی اللہ کا ہار ہے جس اللہ غفار ہے پر ایمان ہونا چاہیے اسی طرح اللہ قہار ہے اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے جہاں ہمیں اللہ کے غفار ہونے پر ایمان ہے اور وہ بہت زیادہ باجنے والا ہے بڑا باسنے والا ہے ہر خطا کے بعد انسان توبہ کرے اللہ باس دیتا ہے ہاں جی درگاہ ہے درگاہ ہے نوم الدین سو بار اگر توبہ شکست تھی بعض آ بعض آ باز آ تو بزرگ لوگ یہ اشعار پڑتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ ہماری درگاہ نا امیدی کا درگاہ نہیں ہے بندے خدا اگر تم نے سو دفعہ بھی توبہ توڑا ہے پھر بھی واپس آ جاؤ پھر بھی واپس آ جاؤ پھر بھی واپس آ جاؤ ہم بخ دیں گے یہ مہربان اللہ ہے غفار ہے جہاں ہمیں اللہ کے غفار ہونے پر مکمل ایمان ہونے چاہیے اور کبھی اللہ کے ماخلف حرت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کیا ولا نواشہ بلکہ وہاں اسی طرح وہاں اس کے قہار ہونے پر بھی ایمان پختہ ہونا چاہیے ہاں جی اس کے قہاریت آپ نے دیکھا کتنے اقوام کو نصف نابود کیا تاریخ اقوام گواہ ہے قرآن گواہ ہے ہاں جی لہٰذا جو ہے ہمیں اس کے قہار ہونے پر بھی ایمان پختہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس مقدس اسم میں اس مقدس اسم میں غور و کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں اس مقدس اسم میں غور و فکر کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں اور اللہ القا جل ہاں جی قہاریت سے خوف کھا کر دنیا کو امن امان کا گہوارہ بنا دے اللہ کیا قہاریت پہ اگر سب ایمان لائیں تو لیکن کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا کوئی کسی پر سطم نہیں کرے گا ہاں جی تو پھر کوئی سرکشی نہیں کرے گا تو دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گا خود بخود بن جائے گا القہار کی قہر و غضب سے ڈرتے رہے انسان کو چائے القا ہار کے کار سے ڈرتے رہیں لیکن اس کا نظام ایک ہے جو سر کسی کرے گا اس کو اس نے ابرناک سزا دینا ہے ہاں خواہ وہ جو بھی قوم ہو البتہ دیر یا نزدیک ہو سکتی ہے لیکن اس کا قانون سب کے لیے ایک ہے اسلام کی مقدس تعلیمات کی روشنی میں ہمیں حکم ہے کہ ہم خوف رجا کے درمیان میں رہیں ہاں جی یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کے رحمان و رحیم اور غفار ہونے پر ایمان ہے اور ایمان رکھنا ہم پر واجب ہے لازم ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا میں رحمان ہوں رحیم و غفار ہوں اور الرحمین ہوں اس طرح اللہ تعالیٰ کے قہار ہونے پر ایمان رکھیں ہاں ہیں اس پر بھی ایمان رکھیں تاکہ حدود الٰی سے تجاوز کی جراعت کو ہمت نہ کر سکیں رام دین چیزوں جی کو حرام کیا ہے اور اس کے ارتقاب کی آپ جرت نہ کر سکیں ان چیزوں کو واجب کیا اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے نہ کر سکیں کیونکہ چھوڑیں گی تو اللہ کی قہاریت جو اس کا ظہور ہوگا اور ہمیں نیشنابت کرے گا ہمیں کسی نہ کسی ابتلا میں ہمیں مبتلا کرے گا فارسی مقلہ ہے ہاں جی خدا دیر گیرت امن سخت گیرت خدا دیر سے پکڑتا ہے خدا کو کوئی جلدی نہیں ہے کسی مجرم کو سزا دینے کا دیر سے پکڑتے ہیں اس کو فرصت دیتے ہیں مہلت دیتے ہیں حاقی توبہ کرے واپس آئے اگر نہیں آئیں گے تو اللہ پکڑ لیتا ہے کیونکہ اللہ کی مملکت سے کوئی باگ نہیں سکتا کوئی چھپ نہیں سکتا کوئی اللہ کو آجز نہیں کر سکتا ان باتوں پر ایمان رکھنا چاہیے زنگرہ میں فارسی مقلۂ خدا دیر گیرت امن سخت گیرت پکڑتے ہیں ایسا پکڑتے ہیں کہ ہلنے جلنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی یعنی خدا سے پکڑتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو بہت سخت بہت سختی کے ساتھ پکڑتا ہے کہ ہرگز ہلنے جلنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی یہ توجہ بندا کہ نے لکھا تھا اللہ تعالیٰ کے ان دونوں نام یعنی القحار الغفار اور القحار یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کا ہاں جی الغفار اور القہاد یہ دونوں جو ہیں ان دونوں یعنی القہار اور الغفار اور القہار صفات پر ان دونوں صفات پر غور کرنے سے ہمیں توحید کا اسلامی تصور سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے اس پر غور کریں تو یعنی کیونکہ بعض عوام اور ملتوں نے اللہ تعالیٰ کو صرف غفار سمجھا بعض نے صرف قہار گندانا جبکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ غفار بھی ہے اور قہار بھی یہ آخری توجہ جی جو ہے خصوصیات آزماء السنہ اس کے سوا نمبر ایک سو ترانوے پہ آخری خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس ہانجی کتاب قرآن پاک میں خود کو الغفار بھی کہا ہے اور القہار اور القہار بھی خود کو الغفار بھی کہا ہے القحار بھی دونوں طرح کے آیات ہاں الغفار کی دل میں آیا ہم نے آپ کو بتا دیا قہار کے حوالے سے بھی آیا تبھی انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو ذکر کروں گا لہذا میں ان دونوں صفات پر پختہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ جہاں غفار ہے وہاں قہار بھی ہے جہاں قہار ہے وہاں غفار بھی ہے صرف ایک پر نہیں دونوں پر ایمان اور دونوں پر پختہ ایمان ہونے چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے رحمت و مغفرت پر بھروسہ کر کے خود کو گناہوں کا ارتکاب نہ کریں بہت زیادہ غفاریت پہ ہاں جی سوچ سوچ کہ بھئی اللہ بہت زیادہ بے نہاد رحم کرنے والا ہے بسنے والا ہے اس کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت بول ہم جری ہو جائیں شروعات کریں گناہوں پر یہ بھی گمراہی ہے ہاں جی کیونکہ اللہ جہاں غفار ہے وہاں کا حار بھی ہے کیونکہ جہاں اللہ غفار ارود الرحمٰن اوررحیم ہے وہ پاگ وہاں القحار بھی ہیں اللہ تعالیٰ وہ غصہ بھی غضب پہ رکھتے ہیں اس کی قہاریت بھی ہے نیت گناہوں کی کثرت دوسری طرف سے اور اللہ تعالیٰ نے کے صفت ہی. گناہوں کی کسرت اور اللہ تعالیٰ کی صفت قہاریت دیکھ کر مغرت سے نامید بھی نہ ہو جائیں میں اتنا گناہ ہوں اب اللہ قہار ہے اب وہ مجھے نہیں بخشے گا یہ عرگز نہ سوچے ہاں جی یہ بھی گمراہی ہے عرگز نہیں بخشے نا امید نہ ہو جائیں کسی صورت میں کیونکہ وہ ذات الغفار بھی ہے جہاں وہ القہار ہے غفار بھی ہے ہاں جی، میں دونوں طرف سے جہاں اللہ تعالی قار ہے وہاں غفار ہے جہاں غفار ہے وہاں قہار ہے ان دونوں صفحت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور غفار کہہ کر ہاں جی غفاریت پہ ایمان لائیں اور اللہ کی بخشش اور مغفرت کا امیدوار ہو جائیں خطا قسل سزت ہو جائیں تو فوراً استغفار کریں اللہ سے معافی مانگیں وہ بخشنے والا اور جو ہیں اللہ کی قہاریت پہ بھی ایمان رکھیں ہاں جی اور یہ اس ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ گناہوں سے اجتناف کریں گے اللہ کے احکام کے نافرمانی نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو ایمان ہے بھائی اللہ کا ہے غفار انہیں قہار ہے اس کے قہر اگر جلال میں آیا تو پھر میں تباہ برباد ہو سکتا ہوں ہمیں نیش و نابود کر سکتا ہے لہٰذا اللہ کے غفاریت پہ ہاں امیدوار ہو کر توبہ طائب ہوتے رہیں اللہ بہت گناہوں کو کوئی ہر جس نامید نہ ہو جائے اور اللہ کے قہاریت پہ ایمان رکھ کر پختہ گناہوں سے بچتے رہیں اللہ کے قہر و غضب سے بچتے رہیں اور ہمیشہ خوف اور عجا کے بیچ میں رہیں اور یہی اے ایمان ہے لہذا ہمیں جو ہے کیونکہ وہ ذات الغفار بھی ہے لہذا جو ہے ہمیں اس ان آسمائے حسنہ کے معنی کو سمجھ کر ان پر پورا ایمان رکھیں تاکہ اللہ کی غفاریت و قہاریت دونوں پر تاکہ ہمارے زندگی اخراط و تفریح سے بش کے رہیں تاکہ ہماری زندگی جو ہے تاکہ ہماری زندگی اخراط و تفریح سے بش کے رہیں نہ ہم اللہ کی مغفرت سے نامید ہو جائیں ہاں یہ جا اور جو ہے اور نہ ہی جو ہے ہم اللہ کی قہاریت پہ غافل ہو جائیں اور پھر گناہوں کا ارتقاب کرتے رہیں نہیں بلکہ خوف و رضا کے بیچ میں اللہ کی قہاریت پہ بھی مکمل ایمان رکھیں اس کی غفاریت پہ بھی مکمل ایمان رکھیں تاکہ آپ جو ہے غفاریت پر ایمان رکھیں تو وطائف ہوتے رہیں اللہ کی بخشش کا امیدوار ہو کر نامید نہ ہو جائیں قہاریت پر ایمان لکھیں. اللہ کے فرائض واجبات محرمات واجبات فرائض پر سختی سے عمل کریں اور محرمات سے بچتے رہیں جبکہ اللہ کا حار بھی ہے یہاں غفار ہے میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کے ان مقدس آسما اور سے درس لیتے ہوئے ان سے تعلیم لیتے ہوئے ان پر پہنچائی ایمان رکھتے ہوئے اپنے ایمان کی اصلاح کریں اور خود کو گناہوں سے بچائیں اللہ کی رحمت کا امیدوار رہیں آمین